قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فترام منتبرا وليت فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبد خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبالع إلا فلانا وفلانا قال الفربري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد بن عازم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأسماعي وأبو عمر وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء والوقت أثر الشيء اليسير منه والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ثيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يضلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 ان الله تعالى عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم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 رحلقلاثم السانی یفقہ اما بعد باب رفع العمانہ ان امانت کا اٹھ جانا یہ باب ہم نے کل پڑھا تھا اور اس کی ایک حدیث بھی پڑھ لی تھی امانت خیانت کی ضد ہے اور امانت کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ امین لوگ امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے جو خائن ہوں گے اور یوں امانت اٹھ جائے گی ان کوئی بھی چیز اگر اٹھتی ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے جن میں وہ چیز موجود ہوتی جیسے نویلاسلام کی حدیث ہے کہ یرفع العلم و یکش الجہل کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی تو علم اٹھانے کی کیفیت کیا ہے میں کہ ان لا یک اللم انتظار کہ اللہ تعالی علم علماء کے سینوں سے محفوظ نہیں کرے گا مٹائے گا نہیں بلکہ علم کیسے اٹھائے گا یکبید اللماء قبض العلما علما کو اٹھا لے گا تو علماء کے چلے جانے سے علم بھی چلا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اسی طرح جو امین لوگ ہیں امانت دار لوگ ہیں ان کے چلے جانے سے امانت بھی چلی جائے گی اور خیانت پیچھے باقی بچے گی آج جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ حذیفہ بن رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور حضیفہ بن رضی اللہ عنہ زیادہ تر فطن کے تعلق سے حدیثیں انہی سے مروی ہیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور خیر کا سوال کرتے اور میں اکثر شر کے بارے میں سوال کرتا تاکہ شر سے بچنے کا امکان پیدا کر لوں اور شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں اور یہ ویسے بھی نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے تو ان سے یہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائیں رأیت و ان میں سے ایک میں نے دیکھ لی ہے اس ایک حدیث کی تعویر عملی طور پر میں نے دیکھ لی وانا انتظر الآخر اور دوسری حدیث کا انتظار ان حدیث میں آپ نے دو چیزیں ذکر کیں ان میں سے ایک چیز عمل میرے سامنے آ چکی ہے اور دوسری ابھی تک نہیں آئی اس کا انتظار <تصفح> وہ چیز جو عمل میرے سامنے آئی وہ کیا ہے حد ثنا ہمیں نبیر علیہ نے بتایا اندر امانت نازلت فی جزر قروع الرجال کہ امانت اتری نازل ہوئی بندوں کے دلوں کی جڑ میں جذر و قروب الرجال ان دلوں کے اندر بالکل گہرائی میں جڑ میں جس کو اصل کسی بھی شے کا اصل بولتے ہیں بنیاد بولتے ہیں تو یہ صحابہ کا دور ہے دین آیا اللہ کے رسول آئے وہی کا نزول ہوا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امانت بھی اتاری اور اس طرح اتاری کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے دلوں کے اندر امانت کو بھر دیا اور بڑے وہ امانت دار لوگ تھے پھر ساتھ ساتھ سم عالم من القرآن پھر انہوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے بھی جان لی اللہ تعالیٰ کی وحی میں امانت کا ذکر تھا فم عالم من السن اور پھر امانت کی مزید اہمیت انہوں نے احادیث سے جان لی نبیر اسلام کے فرامین سے اور آپ کی سنتوں سے تو کتاب و سنت میں بھی امانت کے تعلق سے احکام موجود تھے یہ تین چیزیں ہو گئیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل دلوں کے اندر جڑ میں امانت اتری اور امانت ان کے خمیر میں شامل ہو گئی دوسرا مزید انہوں نے اللہ کی وحی کو سنا تو کتاب اللہ نے امانت کے تعلق سے بڑے فرامین ان کے سامنے آئے اور وہ اور پکے ہو گیا امانت میں عبد المانت الاہ لہٰ اور انجن المانت ہے امانت اللہ نے پیش کی ان ارض المانت علسما واقعی و ارض آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر مگر وہ امانت کا بوجھ ڈر اور خوف کی بنا پر اٹھانے میں آمادہ نہیں تھے اور انہوں نے انکار کیا کہ خشیت کا انکار تھا تکبر کا نہیں فہام انسان نے اٹھا لی اس میں بھی ایک بار امانت کا ذکر اس طرح سنت میں بھی امانت کے تعلق سے بڑی حدیثیں ہیں جیسے کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ عبد الخیات المخیت کہ امانت میں تم سوئی اور دھاگا بھی ادا کر دو یہ نہ سمجھو کہ معمولی چیز ہے یہ روک لوں کو حرج نہیں اس میں نہیں اگر کسی کی سوئی یا دھاگا آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے وہ اس کو لوٹا دو اس طرح کے واقعات بھی بعض پیش آئے ایک جنگ میں نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ان شمل تلتی آخر میں مغان میں خیبر قبلا طبل کا مقاصم ہے نعرہ کہ اس نے خیبر کے مالک غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی اور وہ اس پر خیمہ بن چکی ہے اور اس چادر کو آگ نے پکڑ لیا مانا ہی رہا حالانکہ خیبر میں یہ شخص یا کسی بھی جنگ میں یہ شخص لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر بیٹھا تھا مانا بظاہر شہید تھا لیکن وہ جو خیبر والا امانت کا معاملہ وہ اس کے لیے اللہ کے عذاب کا باعث بن گیا تو ایک شخص بڑا پریشان ہو کر اٹھا اس کی جیب میں دو تسمے تھے جوتے کے کہا کہ یارسود اصل اللہ اللہ مجھے یہ ملے تھے اور میں نے اپنے پاس رکھ لیے تو یہ بات سن کر میں تو کہاں اٹھاؤں اب یہ واپس لے لیں قبول کر لیں مجھ سے اور میں ایک لن اقبالہ ہوں مامن کا حتیٰ تو آف بہما یام القیامہ اب قبول نہیں کروں گا اب قیامت کے دن تم سے وصول کروں گا تو اس طرح کے فرامین بھی انہوں نے سنے تو یہ تین چیزیں ان کی امانت کی قوت کا سبب بنی ایک اللہ رب العزت نے ان کے دل میں امانت اتار کر ان کے خمیر میں شامل کر دی اور ان کی فطرت میں اس کو داخل کر دیا دوسرا قرآن و حدیث سے امانت کے تعلق سے فرامین ارشادات سن کر اور پختہ ہو گئے وہ ان دسانہ انرف پھر نبی اسلام نے دوسری بات یہ بتائی کہ امانت اٹھا لی جائے گی تو جو پہلی بات تھی امانت کی کہ اللہ تعالیٰ اتارے گا لوگ بڑے امانت دار ہوں گے وہ تو میں نے دیکھ لی مگر امانت امانت کا اٹھایا جانا اب تک نہیں دیکھا تو یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے سارے صحابہ امین تھے تو آپ نے اس دور کا ذکر کیا جس دور میں امانت اٹھا لی جائے گی فرمایا کہ جنام الرجل ان تھا ایک انسان سوئے گا کچھ نیند لے گا فتح بد من منقلب ہی تو امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی فض الو مثل اثر الوقت اور امانت اس کے دل میں ایک معمولی دھبے کی مانند باقی رہ جائے گی ایک معمولی نشان کی مانند یہ وقت وہ نشان ہوتا ہے جیسے ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس کے ہاتھ میں ایک نشان سا پڑ جاتا ہے اس نشان کو وقت کہا جاتا ہے تو یہ انہیں امانت جو دل میں اللہ نے اتاری وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالی اٹھا لے گا اور اس امانت کے اٹھائے جانے کے بعد باقی جو اس کے دل میں ایک دھبا اور ایک نشان امانت کا باقی بچے گا اور امانت ختم ہو چکی ہوگی اس کے دل سے فیض الفا مِثْلَ مسل اثر ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَ پھر وہ بندہ اور کچھ سوئے گا فتو اور امانت اٹھا لی جائے گی مزید یب کا اثر مثل مجل تو پھر اس کا نشان باقی بچے گا ایک آبلے جیسا اس آبلے کی وضاحت آپ نے فرمائی کا جمر انتہ رجتا ہو اللہ رجل کہ جیسے ایک آگ کا کوئلہ اپنی ٹانگ یا پاؤں پر آپ لڑکائیں فنافع تھا اور وہ پھول جاتا ہے جہاں وہ آولا گرتا ہے وہاں جسم کی کھال تھوڑی سی پھول جاتی ہے تھوڑا تھوڑا سا ابھر آتا ہے فترا و منطبِ رنگ ولی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زائل ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیز باقی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی یعنی ایک ایک پھولا ہوا ایک نشان ہوتا ہے اندر کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کا نشان باقی رہ جائے گا مانا بظاہر انسان خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اچھا خاصا دکھائی دے گا اچھے کپڑے زیب کیے ہوں گے لیکن امانت کے اعتبار سے اندر سے کھوکھلا ہوگا اس کو جب قورے دو گے تو وہ خائن نکلے گا اس کے اندر امانت نام کی کوئی چیز اندر نہیں ہوگی بظاہر بھلا چنگا لگے گا جیسے وہ آبلہ بظاہر پھولا ہوا ہے سفید سا نشان ابھرا ہوا اس کو آپ پھوڑ دیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اسی طرح بظاہر ایک انسان اچھا نظر آئے گا مگر اندر اس کی امانت موجود نہیں ہوگی اڑ فلاح یقاد امان پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے یا خرید و فروخت کریں گے فلاح یکاد عدل امانا اور کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں نظر آئے گا جب امانت اللہ تعالیٰ دل سے اٹھا لے گا اب معاملہ یہ ہوگا کہ مارکیٹوں میں بازاروں میں خرید و فروخت کے کام چلیں گے اور کوئی صحیح معنی میں امانت دار نظر نہیں آئے گا فیقال و انفی بنی فلان رجل امین اور پھر جب لوگ باتیں کریں گے کہ کوئی امین نظر نہیں آ رہا ہر طرف فراڈ ہے دھوکہ ہے بتایا جائے گا کہ فلاں جگہ ایک امانت دار شخص ہے اس کے ساتھ کاروبار کر لو فلاں جگہ فلاں قبیلے میں کہ فلاں بستی یا شہر میں ایک امانت دار شخص موجود ہے تو اس سے معاملہ کر لو خرید و فروخت کا بھائی قالر رجول اِنہیں بھری دنیا میں بھرے شہر میں امانت دار کوئی نہیں مل رہا حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں جگہ یہاں سے بیس میل دور پچاس میل دور فلاں علاقے میں ایک امانت دار شخص ہے اسے تلاش کر کے اس کے ساتھ کاروبار کر لو اور معاملہ کر لو فری خرید و فروخت کا بجے قوال و جو رجولی ماں اقلا ہو بم ابرف ہو بما اجلاز ہو بما مثقال و حبت خورد ایمان اور لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا یہ کسی بھی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کتنا عقلمند ہے اور کتنا وہ خوش مزاج ہے اور کتنا وہ طاقتور مضبوط ہے لیکن اس کے دل میں امانت کا ایک رائی کا لانا بھی نہیں ہوگا یہ اس کا ظاہر اور یہ اس کا باطن کہ بظاہر بڑا وہ اقل مند بڑا اپنے آپ کو کائیاں سمجھنے والا ہم ایسے اور ہم ایسے اور بڑا وہ خوش لباس اور خوش شکل اور خوش مزاج اور بڑا ہی مضبوط طاقتور صحت مند یہ اس کا ظاہر ہے لیکن اس اس کے دل کو ٹٹولا جائے گا معاملہ کرنے کے بعد تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی امانت موجود نہیں ہوگی آگے وہ فرماتے ہیں ولاقت اضا الیہ زمان ولا ابا لی کمبا ایک دور مجھ پر ایسا آیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخ کر رہا ہوں یہ زمانہ تھا صحابہ موجود تھے اور بازاروں میں سودے ہوتے تھے کاروبار چلتے تھے اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں خرید و فروخ کا اور تجارت کا مسلمان ہو یا وہ عیسائی ہو جو بھی ہو اس قدر امانت موجود تھی کہ ہم بالکل کھلے دل سے کاروبار کرتے تھے سودے کرتے تھے خرید و فروخت کرتے تھے لائن کا نا مسلمان رب نلٔ اگر ہم نے مال یا سودا کسی مسلمان کو دے دیا تو اس کا اسلام جو اس کے اندر ایمان موجود ہے جو اس کے اندر اسلام موجود ہے اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے اس خوف کی بنا پر وہ ضرور مجھ تک واپس آئے گا اور میرے مال کی رقم دے گا میرے سودے کے پیسے دے گا تو ہم بالکل دل کھول کر معاملے کرتے تھے ٹھیک ہے مال لے جاؤ پیسے کل دے دو پرسوں دے دو ہمیں کوئی خدشہ اور خوف نہ ہوتا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے اور اس کا اسلام اور اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر ایسا اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور کر چکا ہے کہ وہ یقیناً آئے گا اور رقم یا پیسے یا قیمت ادا کرے گا وعرقان نفرانی سائ ہے اور اگر وہ شخص عیسائی ہے جس سے میں خرید و فروخت کی میں نے یہ سودا کیا اگر وہ عیسائی ہے تو پھر اس سے بھی ہم معاملہ کرتے تھے رد ہو علیہ ہے اسے مجھ تک لائے گا اس کا سعی سائی سے مراد اس کا نگران یا اس کا امیر کہ جو بھی اس کا حاکم ہے جو بھی اس کا سرپرست ہے یعنی اس حد تک امانت کا معاملہ موجود تھا کہ عیسائیوں تک میں امانت کے معاملوں کا احترام تھا تو ایک دور ایسا آیا ہم کھلے دل سے معاملات کیا کرتے تھے اور سودے کیا کرتے تھے مسلمانوں سے کرتے اس یقین کے ساتھ اور وصوق کے ساتھ کہ ان کا اسلام جو ہے وہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر چکا ہے اور یقیناً ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا اور یہ آئے گا اور قیمت دے گا اور اگر عیسائی ہے تو ہمیں یقین تھا ہوتا تھا کہ یہ بھی واپس آئے گا رقم ادا کرے گا قیمت ادا کرے گا اس کا سائز یا اس کا جو بھی نگران یا سرپرست ہے وہ اس کو لے کر آئے گا اس کے اندر اگر خرابی پیدا ہو بھی گئی تو جو اس کا نگہوان یا اس کا نگران ہے اس کو ضرور لائے گا اور قیمت ادا کروائے گا فمل یوم فما کنت ابای اللہ فلان فلان مگر آج معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ میں کسی سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں سوائے فلان اور فلان کے ان چند لوگ ہیں اس بستی میں یا اس شہر میں کہ جن کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور باقی کسی کے ساتھ بھی نہیں معنی اضافہ بن یمان کی زندگی کا ایک دور تو وہ تھا جب امانت پوری طرح منتشر تھی ہر شخص امین تھا اور کھلی آنکھوں سے کاروبار ہو رہے تھے اور پھر دوسرا دور یہ آیا کہ شہر میں بستی میں لوگ خیانت پر اتر آئے اور بہت بہت کم لوگ بچے جو امانت دار تھے یعنی انگلیوں میں گنے جانے کے قابل دو افراد چار افراد دس افراد لیکن وہ دور جس کی نشاندہی اللہ کے پیغمبر نے کی کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور ان کے دلوں سے امانت اٹھا لی جائے گی حتیٰ کہ وہ امانت ایک آبلے کی طرح باقی رہ جائے گی بظاہر تو وہ پھولا ہوا ہے اندر کچھ نہیں ہے بظاہر ایک انسان بڑا اچھا لگ رہا ہے مگر اس کے اندر خیانت خیانت بھری ہوئی ہے اور امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو امانت کا حالانکہ پاس ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ امانت کی مصولیت جو ہے انتہائی خطرناک ہے اور معاملات جو ہیں وہ قیامت کے دن پیش ہوں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے اور بندے کو حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی امانت کے معاملے کو صحیح ادا کرے پوری سمجھداری کے ساتھ اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق جی میرے پاس حدیث ہے یہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ یہ قادل الفربری یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور صحیح بخاری کے نسخے کے ناقل ہیں وہ حدیث کے تعلق سے کچھ وضاحت ذکر کر رہے ہیں قال ابو جعفر حدس و ابا عبداللہ یہ بو عبداللہ امام بخاری فقال سمعت احمد ابن عاصم یقور سمعت سمیت و ابا ابیر قاد السمعی میں اپنی صنعت جزرا کلوب الرجاد الجر المن کل شعیع ہر شہر کی اصل کو اور جڑ کو جذر بولتے ہیں وہ جو پیچھے حدیث گزری کہ اللہ تعالی نے امانت کو اتارا لوگوں کے دلوں کی جڑ میں تو جذر وہاں لفظ استعمال ہوا ہے اور جذر کا معنی ہر شے کا اصل ہر شے کی جڑ ہر شے کی گہرائی اور حدیث میں وقت کا لفظ استعمال ہوا وقت وا اوق کافتا یہ اثر و شعیل یہ سی ہو کہ اثر و شعیل کسی بھی چیز کا معمولی سا نشان یا دھبا اس کو وقت کہا جاتا ہے اور مجل سے مراد یعنی آگ یا کوئلہ اگر جسم پر گر جائے تو آبلا پڑ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے جسم اس پھولے کو مجل کہتے ہیں صرف وہ پھولا ہوتا ہے اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا یہ تشویری ہے نبی السلام کی اس بندے کے بارے میں جو بظاہر خوش پوش ہے خوش لباس ہے خوش شکل ہے مگر وہ آبلے کی مانت ہے امانت کے تعلق سے اگر اس کو ٹٹولا جائے تو مجل ثابت ہوتا ہے بظاہر بڑا ابھرا ہوا ہے مگر اندر بالکل صفر ہے معاملہ اس کی امانت کا جی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من الناس كالابل المهى لا تكاد لا تكاد تجد فيها راحله جي جی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمناس و کل دل میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ سو اونٹوں کی مانے دیں لاتق و تجد و راحلہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی راحلہ نہیں ہے راحلہ کمرہ جس پر رحل رکھا جائے اور سواری کی جائے یعنی کوئی سواری کے قابل نہیں ہے لوگوں کا تجمہ اور لوگوں کی کثرت اس کی مثال کیا ہے سو اونٹوں کی مانند ہے کہ جن کو آپ خریدتے ہیں پالتے پوستے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر کوئی اونٹ سواری کے قابل نہیں نکلتا یہ لوگوں کی کثرت کی مثال ہے تو کثرت پر کبھی اعتماد نہ کیا جائے ان اعتماد تو دلیل پر حجت پر اور کتاب و سنت پر ہے اور اعتماد ایسے شخص پر ہے جو امانت دار ہو صاحب ایمان ہو صاحب علم و عمل ہو صاحب تقوا ہو تو وہ امانت دار ہے اور وہ اعتماد کے قابل ہے اعتبار کے قابل ہے اس کے پاس بیٹھا جائے اس سے بات چیت کی جائے اس کے علم و عمل سے استفادہ کیا جائے وہ ہر وقت آپ کے کام آئے گا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا لیکن بھیڑ بھاڑ یہ کچھ نہیں فرمایا کہ یہ بھیڑ بھاڑ جو آپ سمجھیں کہ بڑے لوگ ہیں بڑی حمایت ہے بہت بڑی جماعت ہے تو آپ سمجھیں کہ بہت طاقت میرے پاس ہے لیکن ان اس تجموں کی مثال اس کثرت کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے سو اونٹ کھڑے ہوں آپ کے اور آپ کو ضرورت پڑے سواری کے لیے اور کہیں جانے کے لیے سامان منتقل کرنے کے لیے تو کوئی اونٹ اس کے لیے تیار نہ ہو اور آپ سواری نہ کر سکیں سامان اپنا منتقل نہ کر سکیں راہلہ سے مراد وہ نفیس اونٹ جو بوقت ضرورت سواری کے کام آئے جو آپ کا فرما بردار ہو آپ کا منقاد ہو اور آپ کو ساتھ لے کر چلے اور آپ کی ضرورتیں پوری کرے تو یہ, یہ حدیث ایک ضرب المسل کے طور پر بھی عام ہو چکی ہے کہ جو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے اس سے انسان دھوکا نہ کھائے بھیڑ بھاڑ قطر مفید نہیں ہے ہاں کام کے لوگ مفید ہیں کام کے لوگ مفید ہیں ان میں اگر تقوعیت ہے اور امانت کا پاس اور احساس ہے یہ لوگ کام کے ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گے اور تجمع اور بڑے بڑے مجموعات اور کثرت تعداد اس کا فائدہ نہیں ہے کثرت تعداد ان سو اونٹوں کے مانند ہے کہ جن میں سواری کے قابل کوئی بھی نہ ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یعنی حکومت سازی میں ایک جمہوری نظام ہے اور ایک شرائی نظام ہے شعراعی نظام میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کو چنتے ہیں اور جمہوری نظام میں تجموں اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے فلاں کو دو لاکھ ووٹ پڑ گئے اور فلاں کو تین لاکھ ووٹ پڑ گئے لیکن جو چناؤ ہوتا ہے کسی قابل نہیں ہوتا تو یہ یعنی کثرت جو ہے وہ خط اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے اسی لیے اللہ پاک نے قرآن حکیب میں ہمیشہ کثرت کی مذمت ہی کی ہے کثرت تعداد کی تعریف نہیں کی من اکثر مومن بہت کم ہیں اور فاسق زیادہ ہیں اسی طرح روما اکثر النا سے ولاسہ مومن آپ کی ہرس اور چاہت کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور سمایا کے اکثر ہوں میرے حق کے کارے ہوں کہ لوگوں کی کثرت ہمیشہ حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہوتی ہے اور بلاکن اکثر نا سے لایا ہوں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا قلیل من نے شکور میرے تھوڑے بندے ہیں شکر گزار بہت تھوڑے بندے جن کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دیتا ہے مومن بہت کم ہیں فاسق بہت زیادہ ہیں یہ سب قرآن کے نصوص ہیں تو کبھی اس تجمع پر اعتماد نہ کیا جائے اگر اعتماد کے قابل ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے توقل کے بعد تو وہ صالح کردار کے لوگ ہیں مضبوط ایمان والے مضبوط عقیدے والے اور امانت لوگ تو امام بخاری رحمہ اللہ رفع العمانہ کے بعد میں یہ حدیث لائے ہیں کہ بہت کم لوگ آپ کو امانت دار ملیں گے تو ان کو آپ نے ڈھونڈھنا ہوگا تلاش کرنا ہوگا ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ان کے ساتھ آپ کے معاملات چلیں اور جو کثرت ہے اس پر قطل اعتماد نہ کریں کثرت کی مثال ان سو اونٹوں کی ہے جن میں سواری کے قابل کوئی نہ ہو تو اسی طرح جو لوگ میں تجموں ہے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے تو قابل اعتماد بندہ آپ تلاش کریں اپنی مصاحبت کے لیے اور اپنے ایک خرید و فروخت کے معاملے کے لیے اور ضروری ہے کہ وہ بندہ امانت دار ہو تاکہ کسی جسم کا دھوکہ آپ کو نہ ہو سکے جی. قال رحمہ الله تعالی باب الریاع والسمعہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء عن سفیانا قال حدثن سلمت ابنک حیلن وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به جی یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر چھبیس ہے باب الرعئی و آئے تھی اور سمع کا معنی شہرت پسندی کہ میرا نام ہو میری دھوم مج اور میں خوب مشہور ہو جاؤں تو اس تعلق سے امام بخاری کچھ احادیث لائے ہیں کہ ریاکاری کا کیا حکم ہے اور سم شہرت پسندی کا کیا حکم ہے اس حدیث کے عرابی جندب میں یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جندب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمايا ولم اسما عدد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم سلمہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو اور بھی یعنی رابيوں نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ قال النبی کسی اور نے نہیں کہا یہ الفاظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جندب نے استعمال کیے ہیں فتن تو بنوں جب انہوں نے قال النبی کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں ان کے قریب آ گیا ان کو سننے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے تو آپ نے قالنبیِ قال صلی اللہ علیہ وسلم فتنو تمینوں میں سمیت ہوں یقول یہ جندب فرما رہے جب نبی علیہ السلام فرمانے لگے تو میں آپ کے قریب ہوا آپ کو سننے کے لیے یہ سلمہ کا قول ہے یہ سلمہ کا قول ہے کہ جب قال النبی کہا جندب نے تو میں آپ کے قریب ہو گیا آپ کی بات سننے کے لیے تو آپ یہ فرما رہے اتنی جندب کہہ رہے تھے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رسلام فرما رہے تھے من سمع سما الدواہ بہی بمن یورائی یورا اللہ, يرائی يرائی اللہ کہ جو شخص شہرت چاہے گا اللہ اس کو مشہور کر دے گا ذاتی شہرت اور نام و نمود اور اپنی نمائش تو اللہ اس کو مشہور کر دے گا بمن یورائی اللہ بہی اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکار بنا دے گا اور لوگوں کو دکھا دے گا اس کا کام یہ ریاکار وہ بن جائے گا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فلاں بندہ فلاں کام اس نے کیا کہ فلاں کام وہ کرتا ہے تو جو شہرت چاہے گا اپنی اللہ اس کو شہرت دے دے گا اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکاری کے تعلق سے مشہور کر دے گا اور لوگ اس کے کام کو پہچان جائیں گے مگر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کو اجر و ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں اخلاص نہیں ذاتی شہرت ہے اور ریاکاری کی نیت ہے نمود و نمائش کی نیت ہے تو اس کو شہرت مل جائے گی دنیا میں اپنا نام کما لے گا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا ایک عزیز قدسی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغن شورکا یعنی شرک کہ میں تمام شراخا میں سب سے زیادہ بے پرواہ اور بے نیاز ہوں مستغنی ہوں اس کا معنی یہ کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو مجھے دکھانے کے لیے وہ عمل میرے لیے ہے مگر ساتھ وہ اوروں کو دکھانے کی بھی نیت کرتا ہے کہ فلاں بھی فلان دیکھیں فلاں چودھری صاحب دیکھیں فلاں امیر دیکھیں فلاں سخی دیکھیں اس نے اس عمل میں ان سب کو میرا شریک بنا لیا عمل مجھے دکھانا چاہیے تھا میرے لیے ہونا چاہیے تھا مگر اس نے فلاں فلاں فلاں کو بھی دکھانے کی نیت کر لی اور ان سب کو میرا شریک بنا لیا یہ سارے شعرا ہیں تو ان سارے شعراخار میں سب سے بڑا بے نیاد اور مستغنی میں ہوں من عاملہ عملا اشرا کا مائی فی غیری جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں اس نے دوسروں کو میرا شریک بنا لیا تو ترق تو ہو و شرکا ہو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے حصے کو بھی چھوڑ دوں گا عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا اور جو اس نے میرا حصہ رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا فلاں فلاں کے لیے نہیں جو حصہ میرے لیے رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا یہ عزیز صحیح صحیح مسلم میں ہے امام بخاری یہ حدیث نہیں لائے کیونکہ ان کی شرط سے یہ قاصر تھی مگر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث ریا کاری کے تعلق سے انتہائی ایک ہبت ناک اور خوفناک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاکار بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی چھوڑ دے گا اور جو اس نے نیکی کی اس کو بھی چھوڑ دے گا اس عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا اور وہ بندہ بھی اللہ کا مقرب نہیں بن سکے گا نیکیاں کرنے کے باوجود کیونکہ اس کی نیکی اللہ کے لیے نہیں اللہ کے بندوں کے لیے ہے ریاکاری کی نیت سے اور شہرت پسندی کی نیت سے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بھی چھوڑ دے گا اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دے گا اس لیے ایک حدیث میں ریاکاری کو شرک کہا گیا اور شرک اصغر ہے یہ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اخواف ما اخاف و علیہم الاصغر کہ سب سے زیادہ جو خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے مجھے تم پہ جس سب سے زیادہ خوف ہے خلشہ اور خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو نبی اسلم پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے فرمایا کہ ارریا شرکی اصغر ریاکاری ہے یقوم رجل لسلیہ انسان اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے پیس نسلات اپنی نماز وہ سجا لیتا ہے اور خوبصورت کر لیتا ہے لما یور نظر رجل کیونکہ وہ کسی بندے کی نظر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے فلاں شخص دیکھ رہا ہے چنانچہ ان کے دیکھنے کی بنا پر اپنی نماز کو وہ سجا لیتا ہے انہیں دکھانے کے لیے حالانکہ نیکی اور نماز تو اللہ کے لیے ہے یہی اخلاص کا تقاضا ہے تو فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے کہ بندہ اس نیکی میں عمل میں گور نماز و اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اس کے اندر شرک نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے اس نماز میں دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے کسی بندے کو شریک کر لیا تو اس لحاظ سے یہ عمل شرک قرار پائے گا لیکن شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ریاکاری شرک اکبر بھی ہے نبی اسلام کے دور و منافقین جو اسلام لائے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے محض ریاکاری کے لیے جو یہ سارے ریاکار تھے ان کا ریا شرک اکبر کیونکہ ان کا اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھنا ہرگز معرفت کے ساتھ اور اخلاص قلبی کے ساتھ نہیں تھا ان کا اسلام قبول کرنا بھی ریا کی اساس پر تھا تو وہ شرک اکبر کے مرتقے میں لیکن اگر کوئی مسلمان ہے کلمہ گو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرتا ہے اور وہ ریا کاری کرتا ہے تو اس کی جو رعا کاری ہے وہ شرک اصغر ہوگی مانا اس کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرے گی اس کو کافر نہیں بنائے گی ہم منافقین کی ریا کاری شرک اکبر ہے جو ان کے کفر پر منتظر ہے تو ریا کاری کا معاملہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے چنانچہ جو بندہ اس کی نیت عمل سے یہ ہو کہ شہرت ملے اور میرا نام جو ہے وہ پھیل جائے اور لوگ مجھے دیکھیں دنیا مجھے دیکھے یقینا اللہ تعالیٰ اس کی حرص کو پورا کر دے گا اس کو شہرت بھی مل سکتی ہے اور شہرت پا لینے سے فائدہ کوئی نہ ہوگا کیونکہ اللہ کے اس عمل کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی اس موقع پر ابن قیم رحمہ اللہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس بندے کو تم دکھاتے ہو اپنا عمل اپنی نماز اپنا روزہ جس کو دکھانے کے لیے تم وہ عمل کرتے ہو اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف پھیر دے آپ کی طرف مائل کر دے اور چاہے تو نہ پھیرے اگر پھیر دے تو اس کی محبت سے آپ کو کیا ملے گا اگر کچھ مل بھی گیا تو وہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے اور اگر نہ پھیرا تو آپ کو کیا ملا نہ وہ ملا نہ اللہ کی نظام ملی آپ تو ریاکار تھے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا آپ نے تو جس کو دکھا رہے ہیں اس کا دل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کر دے اور ایک عارجی سی محبت آپ کو مل جائے جس کا قطن کو فائدہ نہیں اور چاہے تو اس کا دل آپ کی طرف نہ پھیرے تو کیا ملا آپ کو خسرت دنیا والا خسر دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں جی. قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبال رضي الله عنه قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحيم فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة، فقال، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعدي ، قال، هل تدري ما حق الله على عباده، قلت، الله ورسوله أعلم، قال، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك It. قال، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ ورسوله اعلم قال حق اللہ اللہ اللہ اللہ باب باب نمبر ستائیس بابو منجاہد نفسا جو شخص اللہ تعالیٰ کی عزاعت میں اپنے نفس جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور یہ بڑی امام بخاری کی دقیق ترتیب ہے پیچھے ریاکاری کا باپ گزرا کہ بندہ عمل کرے اور اس کے دل میں شیطان ریاکاری داخل کر دے اب یہاں نفس کے مجاہدے کا ذکر ہے کہ جو ریاکاری شیطان اندر داخل کر چکا تو اپنے نفس سے لڑو اس ریاکاری کے آثار کو نکالنے کے لیے تو جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تاکہ نفس ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر امادہ ہو جائے یہ شخص یقیناً بڑا قابل قدر ہے یہ مجاہدہ المجاہد و منجاہد نفسہ ہو حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے نفس کے اندر جو سرکشی طغیانی اور منفی امور ہیں انہیں ظائل کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑے اور مقابلہ کرے ان اثرات کو ظائل کرے اگر ریاکاری ہے تو مجاہدہ کرے اس ریاکاری کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت اس مجاہدے پر بھی بندے کو اجر دے گا اب ایک بندہ عمل کر رہا ہے اور اس کا عمل ریاکاری پر ہے وہ کہتے ہیں قابل قبول نہیں اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے اس کا عمل اخلاص پر ہے وہ قابل قبول بھی اور مستحق اجر بھی ہے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر ریا کا جذبہ ہے اور وہ نفس سے لڑ رہا ہے اس جذبے کو نکالنے کے لیے ریا کو زائل کرنے کے لیے ریاکاری کے بت کو توڑنے کے لیے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے دوہرا اضر ایک مجاہدہ نفس کا اضر کہ اس نے ریاکاری کی نفی کی اس کو توڑا اسے اس کی ناپسندیدگی کا احساس ہے اور دوسرا اضر اس کو اخلاص کا اخلاص عمل کا تو یہ حقیقی مجاہد منجاہدہ نفس جو اپنے نفس کے ساتھ لڑے اور جہاد کرے ان منفی عوارض کو ختم کرنے کے لیے یہ حقیقی مجاہد ہے اور اس کی اللہ کے نبی نے تعریف کی تو یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عفایت میں مجاہدہ ہو اور ان منفی کیفیات کو نکالا جائے اور خالص اللہ کے رسول کی عفایت پر بندہ کمر بستہ ہو آمادہ رہے اور اخلاص عمل بھرپور طریقے سے اپنے اندر پیدا کر لے یہ انسان ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے یہ باب بابو من جاہد نفسہو فی طاعت اللہ کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو منفی عوارض ہیں انہیں ظائل کرے اگر کوئی شرک قوار ہے تو شرک کو دھو کر توحید قائم کرے بدر کی طرف میلان ہے تو بدر کو توڑ کر اس بت کو توڑ کر سنت کی پستگی اپنے اندر پیدا کرے ریاکاری کا بت ہے تو اس کو ختم کر کے اخلاص پیدا کرے اسی طرح کیبر ہے اور دیگر بہت سے عوارض جو انسان کے نفس میں براجمان ہوتے ہیں اور اس کی گمراہی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں ان کیفیات کو انسان ہمیشہ بھانپتا رہے اپنی نگاہوں میں رکھے اور نفس کا مقابلہ کرے لڑائی کرے شیطان کا مقابلہ کرے ان عوارد کو ختم کرنے کے لیے تاکہ اس کا نفس پاکہ ہو جائے اور یہی نفس مستحق ہے کامیابی کا قد افلاح من ذکہ ہے وہ قد خواب من دسا ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو اس نفس کو پاک کر لے قد افلح من منتقہ مضفرس مربی ہی وہ شخص کامیاب ہے جو نفس کے تعلق سے پاک صاف ہو گیا ان عوارض کو زائل کر دیا ریاکاری کو کے بت کو توڑ کر اپنے نفس کو اخلاص سے بھر لیا اور جو شرک کے کے اڈے یہاں قائم تھے انہیں ختم کر کے توحید کے نور کے سے اپنے آپ کو منور کر لیا اپنے نفس کو منور کر لیا بدرت کی طرف اعلان تھا اسے دھو ڈالا اور سنت کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیا تو یہ انسان یقیناً کامیاب ہوگا اس کو اس کے مجاہدے کا اجر ملے گا اس کو حقیقی مجاہد قرار دیا جائے گا اور شمار کیا جائے گا اور اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں اس کے راوی ہیں معدن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ بین ردیفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں نبی السلام کا رضیف تھا ردیف کا معنی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا سواری اور سواری کے ان سواری پر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام اور پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا ایک ہی سواری پر دونوں سوار تھے اور نئی سا بینی ببین ہوں اللہ آخرت الرحل اور میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ سواری کا کچابا ہائل تھا جو سواری جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں حائل تھا اور باقی اتنا میں قریب تھا نبی علیہ السلام کے معنیٰ ہم کسی سفر میں تھے مدینہ میں یا اطراف مدینہ میں اور میں اتنا قریب تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے آپ کے درمیان صرف آخرت الرحل جو کچاوا تھا وہ حائل تھا راوی باز یہ باتیں بتاتا ہے جس سے اور تشفی اور تسلی حاصل ہوتی ہے کہ حدیث کتنی پخت کی چیز کو یاد ہوگی جنابی ابن معدن جبل کو یہ تک یاد ہے کہ ہم سواری پر سوار تھے یہ بھی یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے درمیان وہ کچاوا حائل تھا جب یہ باتیں یاد ہیں تو جو اصل حدیث ہے وہ کس قدر یاد ہوگی چنانچہ وہ حدیث کیا ہے فقال یا معاذ اچانک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ان تو لبیک رسول اللہ وفا عرض کیا کہ رسول اللہ وسلم میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں اور حاضری دے کر سعادت کا طلبگار ہوں اور بار بار طلبگار ہوں اس حاضری کے تعلق سے بار بار چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور بار بار چاہتا ہوں کہ حاضری دے کر آپ کی صحبت کی سعادت حاصل کروں اور فیض اٹھاؤں تو آپ نے صرف معاذ کو پکارا اور معاذ نے یہ جواب دیا پھر آپ خاموش ہو گئے سم ساعتا پھر کچھ دور آپ چلے کچھ دیر اور آپ چلے معاذ اے معاذ تو معاذ نے پھر کہا میں نے سل حاضر ہوں اور بار بار حاضری کی سعادت چاہتا ہوں سم ساعتا پھر کچھ دیر چلے ثم قال یا معاذ ابن جبل اے ابن جبل قلم لبیک رسول اللہ پھر میں نے عرض کیا لبیک حاضری کی سعادت چاہتا ہوں اور بار بار چاہتا ہوں تو آپ نے تین بار سا... سیدنا معاذ کو جو ہے وہ مخاطب فرمایا لیکن خاموشی اختیار کی کہ بار بار خطاب کرنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ معاذ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور مسئلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ بار بار معاذ کا نام لے کر ان کو بلا رہا ہوں اور ان کو پکار رہا ہوں تاکہ معاذ ہمت گوش ہو جائیں متوجہ ہو جائیں اور مسئلے کی اہمیت پہچان لیں کہ نبی رسلام نے مجھے تین بار بلایا اور پکارا اور پھر مسئلہ بتایا مسئلہ کیا ہے حل صدری ما حق اللہ علیہ ہی کیا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے تو اللہ و رسول و عالم میں نے کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے یہ اللہ و رسول اعلم کہاں کہا جائے گا جہاں معاملہ دین کا ہو شریعت کا ہو کوئی مسئلہ پیش کرنا ہو نماز کا رودے کا عقیدے کا کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے کہ اللہ و رسول و اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے اللہ تعالی کیوں جانتا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے رسول کیوں کیونکہ اللہ تعالی رسول کو خبر نہیں ہے شریعت کی تو اللہ کے خبر دینے سے اللہ کا رسول بھی جانتے لیکن اللہ رسول عالم کا جملہ امور مور قدر یا کونیا میں استعمال نہیں ہوگا مثلاً آپ سے پوچھا جائے کیا کل بارش ہوگی تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ جانتا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کیونکہ امور غیب یہ امور قدری اور ہیں ان کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہے تو وہاں اللہ و رسول و عالم کہنا جائز نہیں ہے کوئی پوچھے کہ انہیں فلاں کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی یہ نہیں کہیں کہ اللہ و رسول و عالم صرف اللہ و عالم ان امور کا صرف علم اللہ کے پاس ہے تو امور شرعیہ ہوں تو وہاں اللہ و رسول و عالم کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جان تو نبیر اسلام کا سوال کیا ہے کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے کون اللہ جس اللہ نے بندوں پر بے تحاشا احسانات فرمائے انعامات کی بارش کر دی اور اس کا دعویٰ ہے نعمت اللہ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے کر سکو گے بے تحاشا نعمتیں دی اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ایک ہی حق بندوں پر قائم کیا ایک حق کا ذکر ہے کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جب معاذ نے عرض کیا کہ اللہ پر عالم تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ اللہ ان ہی ولا بلاشرکوب ہی شیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر اس پر اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں حق تو ایک ہی ہے مگر اس حق کے دو شعبے بنا لیجیے وہ حق دو قسموں کے ساتھ ہے ایک ان ہو اور دوسرا ولائش کو بھی شہی ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں عبادت کیا ہے عبادت سے مراد یہ ہر وہ قول یا عمل جو اللہ کو پسند ہے ہر وہ قول یا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قول یا عمل عبادت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کی مخصوص ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کا دوسرا شعبہ کہ بلا عشرے کو بھی عشہی اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں حالانکہ جو پہلا جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں جب اللہ کی عبادت کریں گے تو عملا شرک سے بچ جائیں گے صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو بات کو پوری ہے مگر یہ کیوں کہا کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں دین میں کوئی چیز حشب اور زائد نہیں ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل توحید کیا ہے اصل توحید دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار و اعتراف اور عمل ہے اس کی عبادت کرتے رہنا اور دوسرا ہر غیر اللہ کی نفی اور انکار یعنی توحید کی تکمیل جو ہے نفی اور اسباد کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کو ثابت رکھو قائم رکھو اور ہر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرو غلط باسنا فیخ العمت الرسول اللہ وسلم یہ ہر نبی کی دعوت تھی ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت سے بچو ہر تاوت کا انکار کرو یہ نفی بس بات ہے عبادت ہے اور نبی اسلام میں یہ قائدہ بتا دیا کہ عبادت جو ہے توحید جو ہے اس کی تکمیل اثبات اور نفی کے ساتھ ہے ایک اللہ کی عبادت کا اثبات بات اس کی ربوبیت کا اثبات اور ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اس کی ربوبیت کی نفی تو یہ دو رکن ہیں عبادت کے یا توحید کے رکن اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا رکنے نفی ہر غیر اللہ سے عبادت کی نفی کرنا تو یہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اور چلے ثم قالا پھر فرمایا یا یا جبل اے معاذ ابن جبل میں نے عرض کیا لبیک رسول اللہ وسعد یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں بار بار اور بار بار اس حاضری سے سعادت کا طلبگار ہوں تو آپ نے پھر فرمایا القدری ماہکل عباد اللہ اضافہ ہو کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے بندے اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے کیا کام کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور شرک نہ کرنے میں کامیاب ہو گئے پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پوری زندگی کبھی شرک نہ کیا ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہے اور ہر غیر, غیر اللہ کی نفی کرتے رہے ہر معاشم اللہ کا انکار کرتے رہے اگر بندے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کل تو میں نے عرض کیا اللہ رسول عالم اللہ رسول رسول بہتر جانتے ہیں قالا تو آپ نے ارشاد فرمایا حق العباد علی اللہ ادبہ ہوں تو ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے یا تو مستقل عذاب نہ عذاب نہ دے بالکل عذاب نہ دے ان کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے یا پھر اگر وہ بندے گناہوں کے مرتکب تھے اور گناہوں کو بخشوا نہ سکے توبہ کر کے گناہوں کا معاملہ صاف نہ کرا سکے تو ان کو اپنی مشیت کے تحت عذاب دے مگر پھر توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ اذا فرما دے یا ان کے لیے مستقل عذاب ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ عارضی بالآخر وہ توحید کی برکت سے اور شرک سے بچنے کی برکت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے یہاں توحید کی عظمت اور آشکارہ ہوتی ہے نبی اسلام نے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو کتنا یہ اہم معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص اپنا حق جتا سکتا ہے انہیں حق قائم کرنے کا مانا کہ وہ اس کا پابند ہو گیا اللہ تعالیٰ کوئی پابند کر سکتا ہے کہ میرا تو پر یہ حق ہے لیکن یہاں یہ کیوں فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ بندوں نے عائد نہیں کیا اور نہ کوئی قائم کر سکتا ہے اللہ تعالی نے اس عمل کی عظمت اور خوشی کی بنا پر اپنی رضا سے اپنے اوپر یہ حق قائم کر لیا کہ میرے بندے اگر میری عبادت کریں گے اور شرک سے گریز کریں گے تو میں یہ حق اپنی اوپر لیتا ہوں اور قائم کرتا ہوں کہ میں ایسے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا کوئی دنیا کی طاقت جمع ہو کر اللہ تعالی کو پابند نہیں کر سکتی اپنا حق اللہ پر نہیں جتا سکتی لیکن بعض مسائل ایسے ہیں اتنے اہم اور عظیم کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی عظمت کی بنا پر ان بندوں کا حق اپنے اوپر خود قائم کر لیتے ہیں بندے قائم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے اس مسئلے کی عظمت ہے اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ توحید کا معاملہ اور شرک سے بچاؤ اختیار کرنے کا معاملہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رضا اور اپنی محبت نے اپنے بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیا کہ ایسے بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے اس بات میں اس حدیث کو لائے بابو منجاہد نص و طاعت اللہ یہ جو بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اضاعت میں داخل ہونے کے لیے یہ مجاہدہ ہے اگر شرک کی طرف کوئی میلان ہے اس شرک کے خلاف لڑے اور اس شیطان کی اس شرارت کا مقابلہ کرے اور اپنے عتیدے کو نفس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے فکر سے بھر لے اپنے آپ کو شرک سے بچا لے اس طرح وہ اللہ کی افاعت میں داخل ہو جائے یہ بندہ بڑا ہی قابل قبول ہے اور اس کا اسلام قبول کرنا توحید اختیار کرنا شرک سے بچنا سب اخلاص کے ساتھ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو شہرت پسندی نہ ہو بلکہ دلّیت کے ساتھ ہو اللہ تعلیٰ کے لیے ہو اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس کے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو تو یقیناً یہ برگزیدہ انسان ہے اور اللہ کے مقربین میں ہے کیونکہ سب سے اہم مسئلہ توحید باری تو کا ہے اور عقیدہ کا ہے نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے ایمان و بزمس قد اللہ امادۃ الزان طریق بلحیاء شعب المان کے ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور سب سے اعلی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اس کا اطرار اس کا اعتراف اس کا ادراک اس کا فہم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ سب سے اہم شعبہ ہے اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موزی شہ کو ہٹا دینا اور بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اب یہاں اعلی اور ادنا شعبہ کا ذکر ہے اعلی شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا اور کمتر شعبہ جو ہے راہ چلتے کسی چیز کو ہٹا دینا کسی موضی شہ کو عذیت ناک شے کو کسی پتھر کو کسی جھاڑی کو کسی کانچے کو ہٹا دینا سب سے ادنیٰ شعبہ ہے اور آپ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حذیث ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ طافرمایا کہ اس نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا تھا ایک مودی شہر کو ہٹا دیا تھا اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ طافرما دیا جب سب سے ادنیٰ شعر کا یہ نتیجہ اور صلہ ہے یہ سب ہے لا الہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرف سے بچنا لا الہ الا اللہ کیا ہے نفیت و اسباطََََََََََََََََََََََََََََََ لا الہ نفی ہے کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور علد اللہ اثبات ہے صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے باقی سارے معبود باطل ہیں تو نفيت و اسباعت اگر بندے بندے كے اندر توحید کا ادراک اور فہم آ جائے اور امد القبول آ جائے تو یہ توحید ایمان کا سب سے اعلی شعبہ ہے تو سب سے اعلیٰ شعبے کا نتیجہ کیا ہوگا اور صلا کیا ہوگا جب کہ سب سے ادنا شعبے پر بھی جنت کا فائدہ موجود ہے اور جنت کے داخلے کی مثال موجود ہے یہ توحید کی عظمت ہے تو انسان اس توحید کو قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کرے جو شرکیہ جو عوارض جو شرکیہ کیفیات اس کے اندر شیطان داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کا اضالہ کرے ان کو دفع کرے ورنہ یاد رکھو اگر یہ شرک ایک ذرے کے برابر بھی دل میں عقیدے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا ولاقد علی کا و من اللہ ددینقبل دین اشرف الحبطل املق اے میرے پیارے حبیب آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل سب کو بتا چکے ہیں سارے ہم بھیا کو اے گروہ ہم بھیا اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے عمل ساری نیکیاں رائے گاہ جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی یہ خطاب انبیاء سے ہے تو پھر میں اور آپ کس بات کی بھولی ہیں اگر انبیاء کو یہ تنبیہ آ سکتی ہے تو پھر ہم کیا ہیں ہم کس جرت پر شرکت کرتے ہیں یقیناً ایک مجاہدہ کیجئے نفس کے ساتھ جہاد کیجئے شیطان کی شرارتوں کا اضالہ کیجئے توحید اور شرک کو سمجھیے اور جو شرک کے اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو دھوئیں اور پاک صاف کریں اور توحید کے نور سے اپنے واسن کو ظاہر کو عمل کو عقیدے کو مزین کر لیں منور کر لیں یہی کامیابی کی احساس ہے بد توفیق ہو بےد اللہ تعالیٰ باسر ضاوینہ الحمد للہ قبر عالمی